السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے <سلام> وحده لا شريک له واشهد ان محمد ابده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الَّذی خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساءا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 عرحیم حسین لا من اللہ تفنا تمرحمۃ الله ان اللّہ یکش اور جمیع ان نہغفور رحیم اللہ برعزت جس کے تمام نام اور صفات تمام افعال کمال کے ہیں میں کسی قسم کا نفس نہیں ہے نہ کوئی عیب ہے اور نہ کوئی کمی با صفات اور فعال ایسے ہیں جن کے بنا پر بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی قوی امید قائم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے گا اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا وہ رحمان ہے رحیم ہے ارحم الراحمین رحمتیں اتارنے والا اور نازل فرمانے والا وہ ذات اس کی صفات میں خوش ہونا بھی شامل اللہ افرحب تحبت ہمتے ہی اللہ رب العزت سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کرے خوش ہونا بھی اللہ رب العزت کے صفات میں شامل اور داخل ہے اللہ رب العزت بندوں سے راضی بھی ہوتا ہے رضا بھی اس کی صفت ہے رضی اللہ عنہم ہوں میں رضوحن اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت محبت کرنا بھی ہے قلن کن تم تشبون اللہ فتح بنی یقب حکم اللہ کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہو یا طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے حبیب کی اتباع کر لو یخبی کو ملا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ میں محبت بھی کرتا ہوں راضی بھی ہوتا ہوں رحم بھی فرماتا ہوں اسی قسم کی صفات میں سے ایک صفت صفت زخ اللہ تعالیٰ کا ہنسنا بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کے عمل کو دیکھ کے ہستا ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ صفت حق ہے اور ثابت ہے جیسے اس کے شیان شان ہے ویسے وہ ہستا ہے اس کا ہسنا مخلوق جیسا نہیں ہے کیونکہ لئی سکم اس لیے ہی شعی اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے اس کے سارے نام ساری صفات اور سارے افعال مخلوقات کی تشویح سے پاک ہیں احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کئی مقام پر مذکور ہے اللہ تعالیٰ کا ہنسنا نبی اسلام کے فرامین سے ثابت ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کسی تعویل کے بغیر کیونکہ ذہر کا عربی لغت میں معنی ہنسنا ہے یہ صفت ثابت ہے اللہ تعالی ہستا ہے اپنے بعض بندوں کے عمل دیکھ کر اور نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ادا ضحق ادا داحق اللہ الحب دن فی مئو دن لا حساب علی اللہ رب العزت اگر کسی بندے کے کسی عمل پر کسی مقام پر ہنسا تو اس بندے کا حساب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کہ یہ ہنسی بندے کے لیے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ اسے حساب سے مسنا قرار دے دے گا سعید بخاری کی حدیث سے اللہ تعالی کی یہ صفت ثابت ہے ایک دن رسول اللہ تعالیٰ سلم اچانک ہنس دیئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کس بات پہ ہنسے ہیں فرمایا کہ ان دہ کے رب اپنے رب کے ہنسنے پر ہنسا اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا معاملہ یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص جو سب سے آخر میں پولیس رات کو عبور کرے گا یک مر رہا تھا نارو مر کبھی وہ چلتے چلتے اوندے منہ گر جائے گا اور کبھی جہنم کے شعلے اس کی طرف لپکیں گے بالآخر وہ ایک بڑے مدت مدیدہ کے بعد پولس رات کو عبور کرنے میں کامیاب ہوگا اس کا رخ جہنم کی طرف ہوگا اللہ تعالی سے کہے گا رب صرف بج ہی اہ دندار باضا کا لاسل کا غی یا اللہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے تری عزت کی قسم کھاتا ہوں تجھ سے اور کچھ نہیں پاؤں اور کوئی سوال نہیں کروں گا بس میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دے گا اور اس بندے کے لیے جنت بلند کر دے گا اوپر کر دے گا وہ جنت کو دیکھے گا جنت کے بہاد کو دیکھے گا جنت کے پھلوں کو دیکھے گا کیونکہ وعدہ کر چکا ہے کہ تھی اور کچھ نہیں مانگوں گا کچھ دیر صبر کیا پھر یہ بے صبرا انسان اللہ تعالی سے پھر مانگنے لگ گیا کہ مجھے بس جنت کے قریب پہنچا دے کسی درخت کا سایہ عطا فرما دے طویل حدیث ہے جس کا آخر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دے گا جب وہ جنت کی طرف جائے گا تو اس کے دل میں ایک خیال آئے گا کہ انہا مل کہ جنت تو بھر چکی ہوگی ساری دنیا مجھ سے قبل داخل ہو چکی اور میں سب سے آخر میں داخل ہو رہا ہوں میرے لیے جگہ کہاں بچی ہوگی واپس پلٹے گا اور کہے گا کہ یا رب انہا مل یا اللہ جنت تو بھر چکی ہوگی پھر اللہ تعالی فرمائے گا میرے بندے تو تمنا کر تجھے کیا چاہیے کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے تو اپنے رحمت سے عطا فرما دے اور ایک حدیث میں کہ قطعت الامانی اس کی تمنا ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جتنی زمین تو چھوڑ کر آیا ہے پوری زمین اس کے برابر تجھے جنت کی جگہ دے دو وہ کہے گا کہ یا اللہ تو مجھ سے مذاق فرما اللہ تعالی فرمایا کہ نہیں میری رحمت جتنی یہ زمین تھی اس کا دس گنا اور, اور اللہ یہ بات فرما کہ ہنسا یہ اس کی محبت کا انداز اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذہق تو میں ذہق ہے ربھی کہ میں اپنے رب کے ہنسنے پر حسا ہوں اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی صفت ذہق ہنسنے کی صفت ثابت ہو رہی ہے اور ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ عزت کسی بندے پر کسی مقام پر ہنس دے تو اس کا حساب نہیں ہوگا یہ فضیلت بہت سے بندوں کو حاصل ہوگی ایک حدیث سعد بن نماز کے تعلق سے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ بہت رو رہی تھی بلکہ ایک حدیث میں ساحد ام سعد کہ ان کی روتے روتے ایک بار چیخ بھی بلند ہو گئی رسود اللہ ام اللہ ی رکھا تمہارے آنسو تھمیں گے نہیں رکیں گے نہیں یوم القیام تمہارا بیٹا ابن نماز قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوگا جسے دیکھتے دی اللہ تعالی ہسے گا تمہارا بیٹا سعد قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوگا جسے دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہنسے گا تمہیں ساتھ کیوں رو رہی ہوں تمہیں یہ اعزاز خوش نہیں کر دے گا تمہارے آنسو نہیں تھمیں گے تمہارا بیٹا کس قسم کے اعزاز سے پھیلیاب ہوگا نبی اسلام کی حدیث ہے یدح اربن بن قنوط عبادی ہی بکر اللہ تعالی ہستا ہے اپنے بندوں کی قنوطیت سے قنوطیت کا معنی مایوسی بندہ کسی بھی شے سے مایوس ہو رزق کی کمی ہے اولاد نہیں ہوتی یا اور کوئی مشکل اس پر آن پڑی ہے دعائیں کر رہا ہے اللہ تعالی سے اور دعائیں کرتے کرتے ایک عرصہ گزر جاتا ہے اور اس کے دل میں کچھ قنوطیت پیدا ہوتی کچھ مایوسی مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے کی حالت ان تبدیل ہونے والی میرا امر میرا فیصلہ جاری ہونے والا ہے میں اپنے بندے کی حالت بدل دوں گا مشکل دور کر دوں گا بندے کو معلوم نہیں اللہ کو معلوم نہیں بندہ اللہ تعالی سے دعائیں کر رہا ہے مگر دل میں تھوڑی سی مایوسی بھی ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا اللہ تعالی کو حکم نہیں ہو رہا بندہ ایک مایوسی محسوس کرتے ہوئے دعائیں کر رہا ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی حالت ان قریب بدلنے والی تو اللہ اس بات پہ ہستا ہے کہ میں اپنے بندے کو خوش کرنے والا بندے کو معلوم نہیں یہ اس کی محبت کا انداز وہ جو حدیث قیامت کے حوالے سے اللہ اس بندے پر ہسا جس کو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا دس گنا زمین کے برابر جنت کا ٹکڑا دے کر تو ایک آرامی دیہاتی بڑی سادہ طبیعت والا بیٹھا ہوا تھا ابو رزید اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ یارسود ہلیہ ابو نے کیا ہمارا رب ہستا ہے اللہ تعالیٰ کی سفت زحق حق ہے اور ثابت ہے فرمایا کہ نائم ہاں ہنسنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہے تو اس دیہاتی ابر عظیم نے کہا اس آرامی نے لن میں من رب یہ رہا خیرا کہ جو رب ہنستا ہے پھر تو اس کی خیر سے ہم محروم نہیں ہوں گے پھر تو یقینا مجھے بھی خیر مل جائے گی جب اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے جو اس کی بڑی ہی محبت کی علامت ہے پھر تو مجھے امید ہے کہ مجھے بھی خیر مل جائے گی میرا رب مجھ پر میں مہربان ہو جائے گا جس کی یہ صفت ہے احمد میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یدحق اللہ اتنا ہی اللہ رک العزت دو بندوں کا عمل دیکھ کر ہنستا ہے ایک رجل من فتح اللہ مسلح جو رات کو اٹھے اور وضو کر کے تحجد کے لیے کھڑا ہو جائے قیام الحل شروع کر دے اور جتنا چھپا کر قیام الحل کرے اتنا اللہ تعالی کی خوشی کا باعث ہوگا کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ بندہ کافلے میں شامل تھا اور کافلا رات کو رواں دواں ہے حت کہ تھکاوٹ محسوس کی گئی پڑاؤ ڈال دیا گیا اور سارے لوگ جلدی ہی نیند کی وادی میں پہنچ گئے یہ بھی ساتھ موجود ہے یہ بھی لیٹا مگر کھلی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتا رہا اور ان کے سونے کا انتظار کرتا رہا جب دنیا سو گئی تو یہ اٹھا اور بالکل بھائی میں کسی کونے میں چھپ کر قیام الحر شروع کر دیا جب تک وہ قیام کرتا رہے گا اللہ تعالی ہستا رہے گا اس بندے پر یہ اس کی رضا اور محبت کا عالم ہے دوسرا وہ شخص ہے جو میدان جہاد میں تھا اور مسلمانوں کے لشکر شکست کھا گیا ان ہر منہ شکست خوردہ ہو گئے اور پیچھے کو بھاگ پڑے دشمن کو پشت دکھا دی لیکن یہ نہیں بھاگا بلکہ لڑنے کا عزم کر لیا فتح ہونے تک یا شہادت کی موت قبول کرنے تک اب جب تک یہ اپنا کردار ادا کر رہ دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے اس وقت تک اللہ رب العزت اسے دیکھ کر ہستا رہتا تو ان تمام نسوس سے اللہ تعالی کی صفت سکھ ہنسنا ثابت ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی محبت کی دلیل ہے ایک حدیث میں اللہ تعالی کی خوشی اور اس کی فرح کے لیے ایک اور سیرا استعمال ہوا اور وہ تبش بش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان العبد المسلم اذا ادا ثم یوسبل المسجد اللہ بش بش اللہ علیہ کما تبش بش عد الحائب بے می داخا دے بک بندہ ہے مسلم اگر وضو کر لے اور وضو سرفری نہ ہو بلکہ فیوح یوسمل اچھا وضو اور مکمل وضو اچھا وضو وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس میں کوئی بدعت شامل نہ ہو آج بہت سے لوگ اپنی حضو میں کئی بدعات داخل کر چکے ہیں جیسے سر کے مسا کے بعد الگ سے گردن کا مساح کر حالانکہ سر کے مسے گردن تک ہاتھ لے جانا نبی علیہ السلام کی سنت تھی اور پھر واپس لانا جہاں سے شروع کرتے وہاں تک دوبارہ کردن پہ بھی ہاتھ پھیرنا نبیر اسلام کے عمل سے ثابت نہیں بلکہ یہ بدعت اور یہاں کیا قید ہے اچھا وضو کرے یعنی مصنون وزو نبیر اسلام کی سنت کے مطابق بھائی اس اور مکمل وضو مکمل وضو وہ وضو ہوتا ہے جس میں آزاد کو تین بار دھویا جائے اور دلک کے ساتھ ملا جائے تین بار سے کم جائز ہے اور تین بار سے زائد بدرد ہے منزادہ فقط اصح بتعدہ وزارانہ تین بار سے زائد کسی عضو کو دھونا ظلم بھی ہے اور ایک برائی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے بدعت تین بار سے کم جائب ہے زیادہ بدعت اور تین بار آگاہ کو دھونا یہ مکمل مضور ہے تو جو بندہ مسلم بزو کرے اچھا اور مکمل سم یا پھر مسجد پھر مسجد آ جائے مسجد آ رہے اپنے گھر سے بزو کر کے قدم اٹھا رہے مسجد آنے کے لیے اللہ تبشم صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے بڑی محبت اور بڑے شوق کا اظہار کرتا ہے فرمایا کہ جیسی محبت اور شوق ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا کوئی عزیز بیٹا یا بھائی یا شوہر کہیں باہر گیا ہو سال بھر کے لیے دو سال کے لیے چار سال کے لیے آج اس کے آنے کی خبر ہے تو اس کا اہل اس بچے کی ماں اس بچے کا باپ یا اس کا بھائی کس شوق اور محبت سے اپنے آنے والے کا انتظار کریں گے اور اس کا استقبال کریں گے محبت کا اظہار کریں گے جب وہ بندہ اچھا وزو کر کے مسجد کی طرف آئے گا تو اللہ تعالی بھی بڑے شوق اور بڑی محبت کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے اور بڑے شوق کا اظہار کرتا ہے بندے کی آمد کے لیے یہ تبش کش حدیثوں میں بعد حدیث میں دو چیزیں اور بھی مذکور ہیں وہ بندہ جو کسی مسجد میں کسی مقام کو اس طرح مخصوص کر رہے کہ اسے جب بھی دیکھو اسی مقام پر نظر آئے گا وہی وہ نماز میں کھڑا ہے وہی نفل ادا کر رہا ہے کوئی درس جاری ہے تو وہی بیٹھا سن رہا ہے جیسا کہ نبیر اسلام کے حدیث ہے کہ ان دل مساجد تھا کچھ لوگ مساجد کی میخیں ہوتی ہیں کلے جو گاڑ دیے جاتے وہ ایک ہی مقام پر گڑ جاتے ہیں اس طرح کچھ لوگ گویا ایک ہی مقام پر گاڑ دیے گئے چنانچہ سلحی جو لوگ اس طرح ایک مقام اپنا مخصوص کر لیتے ہیں اس مقام کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے آنے پر عمدہ الزت بڑی محبت اور شوق کا اظہار کرتا اور ایک حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایک بندہ نمازی ہے مسجد سے محبت کرنے والا اور مسجد میں نماز ادا کرنے والا بیمار پڑ گیا اب دو دن چار دن دس دن مسجد میں آ نہیں سکا اب وہ صحت یاب ہو کر مسجد آتا ہے تو تبش بش اللہ علیہ اللہ اس کے آنے پر بڑی خوشی محبت اور شوق کا اظہار کرتا ہے یہ اس کی محبت کے مظاہر کس طرح اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے کس طرح اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے نبیر اسلام کے ایک اور حدیث ہے چند رفر عزت ان دو بندوں پر ہنستا ہے جن میں ایک کاتل اور ایک مخصول ہے اور وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اکٹھے جنت میں جا رہے ہیں حالانکہ وہ قاتل ہے اور وہ مخصول ہے قاتل تو دائل نہیں جن نے بھی اور کاتل اور مخدول دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جنت کی طرف جا رہے ہیں اور امداد عزت انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر ہنستا ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب اس نے قتل کیا تھا وہ کافر تھا جس کو قتل کیا وہ شہید ہو گیا یہ کافر ہے اس وقت میں اللہ تعالی نے اسلام کی ہدایت عطا فرما دی اسلام کی دولت عطا فرما دی اور یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور یہ بات معلوم ہے کہ بھلے اسلام یہ چپ ماکان قبل ہوں اسلام قبول کر لینے سے سابقہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے اور پہلے یہ کافر تھا اور قاتل تھا اسلام قبول کر لیا کفر زائل ہو گیا اور قتل کا گناہ بھی زائل ہو گیا اب اللہ رب العزت دونوں کو قیامت کے دوں جمع کرے گا کہ تو قاتل ہے اور یہ مخصول ہے میں نے انصاف قائم کرنا عدل قائم کرنا ہے یہ عدل کا دن ہے عدل قائم ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ظالم کی لیکیاں چھین لے اور مظلوم کو دے دے اور اگر عدل کے تقاضے پورے نہ ہوں تو مظلوم کے گناہ لے کر ظالم کو دے دے, دے دوسری صورت یہ ہے جو یہاں بنی ہوئی ہے کہ وہ قاتل اسلام قبول کر چکا اپنے گناہ بخشوا چکا مگر عدل تو قائم ہوگا اب یہاں عدل کا قیام نیکی اور گراہوں کی تقسیم سے نہیں ہوگا بلکہ عدل کا قیام جو ہے اللہ تعالی کی رحمت سے ہوگی جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ظالم اور مظلوم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے اور ظالم موجود اور مظلوم جو ہے اللہ تعالیٰ سے عدل کی دہائیاں دے رہے ہیں یہ میرا قاتل ہے یہ ظالم ہے اس نے میری غیبت کی مجھے تھپڑ مارے میرا مال ہی آ لیا اور دبا لیا مجھے انصاف چاہیے مگر جو ظالم تھا وہ اپنے آپ کو توبہ کر کے درست کر چکا اور نہ توبہ قبول کر چکا اچانک سامنے جنت سے بڑے بڑے درخت نیوے دار اونچے ہوں گے بلند ہوں گے سونے اور چاندی کے محلات اوپر ابھریں گے وہ دونوں دیکھ رہے ہیں ظالم بھی دیکھ رہے مظلوم بھی دیکھ رہے مظلوم پوچھے کہ یا اللہ یہ کیا ہے یہ محلات کیسے ہیں یہ باغات کیسے ہیں اللہ فرمایا کہ میرے بندے یہ تیرے لیے ہیں مجھ سے ایک سودا کر لے الہ العالمین کیا سودا یہ سب لے لے یہ محلہ لے لے باغات لے لے اس بندے کو معاف کر دے اللہ اکبر اللہ اپنی رحمت سے مظلوم کو اتنا دے گا اتنا دے گا کہ وہ مان جائے گا اور راضی ہو جائے گا یہ اس کی محبتوں کے مظاہر ہے جو حاصل ہو سکتے ہیں آمان سانح کی برکت سے اور عقیدے کی قوت سے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لو اللہ تعالیٰ توبہ سے خوش ہوتا ہے استغفار سے خوش ہوتا ہے توبہ تو بلحل وفی صحیح خوشخبری اس بندے کے لیے کل جب قیامت قائم ہوگی اس کے صحیفے کھولے جائیں گے تو ان میں کثرت سے استغفار ہوگا اللہ بڑا خوش ہوتا ہے منحج توبہ بنا لو اس کی عادی بن جاؤ چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر فرا یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے استغفار کے کلمات بندے کی زبان پر جاری ہو جائے اور پھر اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے گناہوں سے بعد آ جائے نیکیوں کا راستہ چن لے اور سچی توحید پر قائم ہو جائے تو اللہ تعالی کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ منتا بابا سیاحت اگر صحیح معنی میں منہجے توبہ آ جائے اور گناہ چھوڑ کے لے شروع کر دو اور عقیدے کی سختی اور شدت افنا لو تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا نہیں بلکہ دیکھیاں بنا دے گا ان کو صالحات میں تبدیل کر دے گا یہ سارے اس قربر کی ابیم و شان محبت کے مظاہر یقیناً ایسے احمال جو اللہ کو خوش کر دے جن میں سے بعد احمد کا ذکر ہوا کہ عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ ہنسنا ہے اور اللہ جس بندے پر ہنس گیا اس کا حساب نہیں ہو گیا علامہ اب نے قیم رحم اللہ نے الفوائد میں ایک صحابی کے جراہدے کا ذکر کیا نبی اسلام نے اس کا جرادہ پڑھایا دعائیں کی اس کی مغفرت کی بخشش کی اور ایک دعا یہ بھی کی اللہم عبدہ کہانا یا اللہ ملکہ حقدہ کہا نہ وہ انتد ہے کوئی نہیں وہ ید اس بندے سے اس طرح ملنا اس طرح ملاقات کرنا کہ تو اسے دیکھ کر ہسے اور یہ تجھے دیکھ کر ہسے یدین وہ شانت ہوا اس صحابی کو نصیب ہو گئی اللہ تعالی کی وہی صفت زحق اصلے کی صفت حق پر ثابت ہے اور ہمارا اس ایشور ایمان اور شرط یہ ہے کہ کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو اگر کوئی رکاوٹ آ گئی تو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا جیسے شرک ہے ایک بندہ اعمال کے ڈھیر لگا دے مگر وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے ایک رکاوٹ ہے کوئی نیک قبول نہیں ہوگی بدائت ہے یہ شابان کا مہینہ اس میں کئی بدعات کے ہم مرتکب ہوتے ہیں شب برات نام کی کوئی رات نہیں اور اس رات کا مخصوص قیام کرنا ثابت نہیں ہے جو شخص ہر رات قیام کرتا ہے وہ آج بھی کر لے لیکن ایک رات کا منفرد قیام ثابت نہیں ہے روزے پندرہویں شاہ کا روزہ ثابت نہیں ہے جو روزہ ثابت ہے وہ ایام بیس ہے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ ایام بیس کی نہیں سے روزہ رکھے الگ سے ایک روزہ ثابت نہیں ہے اس دن یا رات مخصوص پکوان پکوانا اور کھانا اور کھلانا ثابت نہیں ہے قبرستان جانا ثابت نہیں ہے یہ سارے امور ثابت ہوتے ہیں کتاب و سننے سے قرآن و حدیث سے اور کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ملتی جو اس رات کی کسی فضیلت کو واضح کرتی ہو لوگوں نے مخصوص نوازے بنا رکھے کہ سو نفر پڑھ لے اور ہر رکاوٹ میں دس دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اور پتہ نہیں کیا کیا ثواب اس کو حاصل ہوگا وہ سب منکھے موضوعات چوٹی رہتے میرے بھائی یہ فضائل اللہ تعالی کی محبت ہے ضرور حاصل ہوں گے راہمین رحمت عطا ہوگی مگر اپنے آپ کو چیک کرو اپنے اندر جھانکو کہ کوئی معنی یا رکاوٹ تو نہیں ہے ہمارے اندر جو قبول امال کو روک دے اگر واقعی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو یہ معاملہ بہت ہی بڑا مجھ سعادت ہوگا بندے کے لیے اللہ پاک توفیق رماد اعمال صالحہ کی اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالی ہم سے اپنی محبتوں اور رحمتوں کا معاملہ فرما لے اللہ تعالی ہمیں اپنے غصے سے محفوظ رکھے اللہ تعالی جنت الفردوس کا داخلہ ادا فرما دے ان اعمال کی توفیق ادا فرما دے جن اعمال میں خالق کائنات کی رضا ہے اور محبتیں حاصل ہوتی ہیں رحمتیں حاصل ہوتی ہیں اقول هذا مستقل اللہ علی و